صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں سلسلے کی ابتداء نبی المبیا تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم يوم القیامة اپنی مجلسوں کو مجھ پر ضرور پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر ضرور پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی و بارک و سلم میرے پیارے اسلم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے سلسلے کی ابتداء میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے اللہ ازل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا جب جب کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سننے کی اور بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوگی آئیے نیت کرتے ہیں کہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پورا درود پاک پڑھنے کی کوشش کروں گا یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیئے کو جلاتے چلیں گے وبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یقین جانئے کہ ہر اعتبار سے بابرکت باعظمت اور خوبیوں کی جامع ذات ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کئی سمالی آتے رہے اور اپنی اپنی فریادیں اپنی اپنے دل کے دکھڑے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کرتے رہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی رحمتیں ان غلاموں پر چھما چھم برستے رہے اللہ حضرت امام علیہ سنت کا نعتیہ دیوان ہدائے کے بخشش اس کا بالکل پہلا جو شعر ہے نا وہ پہلا شعر یہ ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حقیقت بھی ایسی ہے کہ کریم کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در انور پر آنے والوں میں سے کبھی بھی کوئی بھی خالی نہیں گیا سائرین آتے رہے مختلف طرح کے سوالات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی عم و کی خدمت اقدس میں پیش کرتے رہے اور سرکار ان آنے والوں کی خالی جھولیوں کو گوہرے مراد سے بھرتے رہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا اس کے علاوہ کئی اور محدفین نے بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتابوں میں بیان کیا آئیے اگلی بات حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی زبانی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ اپنے والد ماجد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں کہتے ہیں ان اباشا یو محدود تارا کا علیہ دینا نن وہ تارا میرے والد جناب عبداللہ آپ میدان احد میں جو حق و باطل کا مار کا برپا ہوا تھا اس میں شریک ہوئے اور اللہ تعالی جلال کی رحمت سے آپ نے جامع شہادت نوش کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم میدان احد میں شہید ہوئے اور اس وقت کیفیت جو تھی نا وہ کیفیت کچھ تھوڑا سا آزمائش والی تھی وہ آزمائش حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر کس انداز میں آئی آپ نے اس کا ذکر فرمایا فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم پر قرض تھا اور قرض کی مقدار کافی زیادہ تھی نمبر ایک تو قرض اور نمبر دو چھ بیٹیاں میرے والد محترم نے چھوڑی چھ بچیاں چھ بیٹیاں ان کی پرورش یہ بھی میرے ذمہ آ پڑی ان کے شادی بیاہ کے معاملات اور دیگر جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں نان و نفقہ کے رہنے سہنے کھانے پینے کے وہ سب بھی مجھ پر آ پڑے اور والد محترم نے اچھا خاصا قرض وہ بھی چھوڑا تھا جو اب ادا کرنا میرے ذمہ تھا خوش نصیب اولاد یہ اپنے جانے والوں کے لیے راحت و رافت کا پیام ثابت ہوتی ہے اس انداز میں کہ ان کے جانے کے بعد اگر کچھ قرض وغیرہ کے معاملات ہوں تو قرض کی ادائیگی کی صورت کی جاتی اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایسا سلسلہ ہو تو اس کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے اب حضرت جابر رضی اللہ حتن کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو حضرت جابر کو دو چیزوں کی فکر نے متفکر کیا قرض کا کیا ہوگا قرض کی ادائیگی کی صورت کیسے بنے گی اور میری جو بہنیں ہیں ان کی پرورش اور ان کی کفالت کا اور ان کی شادی بیاہ کا سلسلہ کیسے ہوگا جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی کیفیت کا ذکر جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی صورت بنے نا ایسی صورت کہ میں اپنے والد کا قرض اتارنے میں کامیاب ہو جاؤں والد صاحب کا قرض اتر جائے تو بقیہ جتنے بھی معاملات ہیں نا ان کو میں کسی نہ کسی انداز سے سنبھال لوں گا جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فلم جز نخلی جس وقت کھجوروں پر پھل وقت لگنے کا وقت آیا تو اس وقت فعارت علا غور میں جن کا قرض ادا کرنا تھا نا ان کے پاس آیا اور ان سے آ کر میں نے بات کی وہ بات یہ تھی کہ این یز تمرا بیما لئی جتنی کھجورے اس سال اتریں گی نا وہ ساری کی ساری تم لے لو اور میرے والد پر جو قرض ہے نا اس کی وصولی کی صورت کر کے بقیہ کے معاملے میں کوئی گنجائش نکال دو میں غریب آدمی ہوں مفلس ہوں نادار ہوں میں وہ سارا قرض ادا نہیں کر سکتا تو قرض معاف کرانے کی ایک کوشش تھی جناب جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کچھ لین دین کر کے جو ہے یہ دے دیا جائے اور جو اس کے بعد بچے گا اس میں کوئی معافی کی صورت ہو جائے آپ گئے آپ نے جا کر ان سے بات کی لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں فرض خاہوں نے اس بات پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا نہیں ہمیں تو پورا پورا کرز چاہیے تمہارے کھجور کا جو پھل اترے گا وہ پھل اتنا ہوگا ہی نہیں کہ ہمارا قرض اتر سکے جو ہوگا ہم کر لیں گے اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم اس سال یہ ہمیں دے دو پھر جب جب تمہارا پھل لگتا رہے گا تم ہمیں دیتے رہنا اور جس وقت ہمارا قرضہ پورا ہو جائے گا اس وقت ہمارا تمہارا حساب صاف تو اس وقت تو ویسے ہی حساب صاف ہونا تھا کہ جب سارا دے دیا تو حساب تو صاف ہو گیا لیکن حرت جابر رضی اللہ عنہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ اس وقت جو پھل اترے اسی پر میرے ساتھ کو سمجھوتے کی صورت کر لیں کہ یہ لے لیں باقی جو زائد قرض ہے نا وہ معاف کر دیں لیکن یہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوئے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے پیارے صحابہ کا بڑا پیارا انداز وہ انداز یہ ہے کوئی بھی مشکل آئے نا کوئی بھی پریشانی آ جائے دکھ درد تکلیف آ جائے کرنج و علم کی صورت آ جائے یہاں تک کہ ایسی تکالیف ایسی پریشانیاں کہ جن کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا یہ ان پریشانیوں کا حل لینے کے لیے بھی اور ان تکالیف سے نجات پانے کے لیے بھی اپنے کریماں کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دیا کرتے تھے مورن حسن رضا خان رحمتہ اللہ رہے. آپ اس کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آس چھوڑ کر پریشانیاں آ گئی پریشانیاں آ گئیں مصیبتیں آ گئیں آزمائشیں آ گئیں اب مصیبت کو بڑا جان کر پریشان ہونے کے کی بجائے کیوں نہ اس بڑے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی جائے کہ جن کی ایک میٹھی نظر سے ایک میٹھی نظر سے جی ہاں ایک میٹھی نظر سے ہمارے جتنی بھی گتھیاں ہیں نا وہ ساری کی ساری سورج جائیں گے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر کر پینا ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ کا تیرا حیرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں آئے کہتے فتح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا ان آنے والوں کے انداز کس کس طرح کے ہیں ان آنے والوں کی محبت کا انداز کیا کیا ہے حضرت کا تادا آنکھ نکل گئی اور یہ نکلی ہوئی آنکھ لیے نہ سرکار کی بارگاہ میں آیا آکا آنکھ نکل گئی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قطادہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ نے آنکھ لی اپنی جگہ پر رکھی قطادہ کہتے ہیں اللہ تعالی جل جلال کے محبوب کے دستے مبارک کی برکت سے میری آنکھ روشن ہو گئے جناب عبداللہ ابن عتی دی اللہ تعالی عن... آپ کی پنلی کی ہڈی ٹوٹ گئی سب تا بھی نے امامے کے ساتھ اس کو باندھا دو بندوں کے کندھوں کا سہارا لے کر سرکار کی بارگاہ میں آیا میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے مجھے فرمایا اب سو اپنی اس پنڈلی کو آگے کرو میں نے پنڈلی آگے کی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اپنا دستے مبارک پھیرا جب ہاتھ مبارک پھیرا نا آپ فرماتے فکا ان لم اشتو رب کابا کی قسم ہے مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا کبھی کو تکلیف تھی نہیں حضرت یہ بھی اپنا مدعا لیے اپنی فریاد لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچے فتح النبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارد کیا آقا قدا لمتا اندی است شہد یوم عہد آکا آپ کو تو پتہ نا میرے والد کا یوم احد میں انتقال ہو گیا میرے والد نے جامع شہادت نوش کیا وہ تو کا بہت بڑا قرضہ ہے جو میرے والد چھوڑ کر گئے حضور انی احبو اینا کلغور ماں میری خواہش یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو آپ وہاں جلوہ والم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما ہو میں فریاد پیش کرتے ہیں آقا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کی ادائیگی آپ کے سامنے ہو جائے تو کچھ اچھی صورت ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تمارن على صبح جس وقت قرض کی ادائیگی کا وقت آئے نا تو تم جاؤ ان سب لوگوں کو جمع کرو اور جمع کر کے اپنی کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر لگا دو جو کھجوریں تمہارے پاس ہوں گی جو کھجوریں تمہارے باغ سے اتری ہیں ان کے الگ الگ ڈیر لگا کے ایک جگہ پہ رکھ دو ففال تو جناب جابر فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا ثم داؤ تو فلما نو الئی کا انا ہوں اگ دو بی تلک فلما رو مائس معا بے در سلا ثمرات صبح کا وقت آیا ہم نے وہ الگ الگ کھجوروں کے ڈھیر لگا دیے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی جلوہ گریبی ہوئی سرکار کی آمد ہو گئی جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی آمد ہوئی نا اس طرف سے یہودیوں نے آنا شروع کیا جن کا قرض ادا کرنا تھا وہ بھی آ گئے سرکارت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم بھی جلوہ فرما ہو گئے حضرت جابر ان کی خواہش ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو میرے پاس خجور ہے نا یہ لے لیں اس کے علاوہ جو قرض بچے گا وہ معاف کر دیں اور یہود ان میں اتنا حوصلہ کہاں کہ یہ قرض یوں معاف کر دیں بلا وجہ قرض معاف کر دیں یہودی آئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم تشریف فرمائے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بلایا گیا کہ یہ بیچ میں آ کر کچھ سفارش وغیرہ کر کے معاملے کو ٹھنڈا کرے اور اسی پر کوئی مک کی بات ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ لے لو اور اس کے علاوہ کا تقاضا چھوڑ دو تو انہوں نے کچھ تیز نظروں کے ساتھ حضرت جابر کو دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے چہرہ انور کے جلووں میں گم ہے نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم آپ بھی تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کھجوروں کے جو الگ الگ ڈھیر لگے ہوئے تھے ان میں سے جو عمدہ کھجور کا ڈھیر تھا قرض جنہوں نے وصول کرنا تھا انہوں نے تو مختلف طرح کی کھجوریں دی ہوئی تھیں کیونکہ کھجور جو ہے نا کھجور اس کی کئی ایک قسمیں صرف مدینہ طیبہ میں پائے جانے والے کھجور اس کی سو کے آس پاس قسمیں تقریباً سو قسموں کی کھجور مدینہ طیبہ میں پائے جاتی ہیں اب کسی نے صفاوی دی ہوگی کسی نے اجوا دی ہوگی کسی نے برنی دی ہوگی کسی نے کوئی اور کھجور دی ہوگی لیکن ہمارے کریم کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم جو اعلیٰ درجے کی کھجور تھی نا اس کے ڈھیر کی طرف آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حول جو عمدہ کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے اس کے گرد تین چکر لگا لگائے سمسا علی یہ تین چکر لگانے کے بعد نبی المبیا تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ڈھیر پر تشریف فرما ہو گئے یہاں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ کے لیے ایک دو باتیں ارض کر کے پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاؤں گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی ایک نیت ایک سوچ ایک ذہن یہ بھی سامنے آتا ہے کہ مصیبت اگرچہ بڑی ہے قرض اگرچہ بہت بڑا ہے آزمائش اگرچہ بڑی ہے لیکن یہ آ جائیں گے نا ان کے قدموں کی برکتوں سے کام ہو جائے گا ان کی تشریف آوری سے ان کے وجود مسعود کی برکتوں سے میرا کام ہو جائے گا بعض عاشقان رسول کے یہ انداز دیکھنے میں آتے ہیں کہ کسی دکان کا افتتاح کرنا ہو مکان کا افتتاح کرنا ہو کاروبار کا آغاز کرنا ہو یا کوئی بھی گھر میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو بڑا کام کرنا ہو کوئی شادی بیاہ کا سلسلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو تو وہ اپنے محلے کے امام صاحب کو بلائیں گے اپنے محلے کے خطیب صاحب کو بلائیں گے اپنے پیر صاحب کو بلائیں گے کسی نیک آدمی کو بلائیں گے کسی متقی اور پرہیزگار آدمی کو گھر میں دعوت دیں گے اور دعوت دینے میں ایک مقصود اور ایک نیت جو ہوتی ہے وہ یہ کاروبار شروع کرنے لگا ہوں یہ آئیں گے نہ یا کر دعا کر دیں گے میرا کام ہو جائے گا میرا کام اچھے انداز سے چلے گا میرا مسئلہ میری پریشانی اگرچہ پریشانی ہے لیکن اگر فلاں اللہ کا نیک بندہ یا کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ میرے گھر میں آ کر دعا کر دے گا ہو سکتا ہے اس کی دعا کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو جائے پریشانیوں نے گھر میں ڈیرے جما لیے تکلیفیں آ گئیں دکھ درد مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ اللہ کا نیک بندہ آ کر دعا کرے گا کام ہو جائے گا عام طور پر آشقان رسول میں یہ سوچ اور یہ ذہن پایا جاتا ہے حقیقت ایسی ہے دعائے درویشا ردے بلا قدم درویشا رحمت خدا نیک بندوں کی دعا یہ مصیبتوں کو رفع کرنے والی ہوتی ہے اور نیک بندوں کا گھر میں قدم رکھ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ جلالہ کی رحمت کو دعوت دینا ہوتا ہے ان کے آنے سے رحمتیں بھی چھما چھم برستی ہیں میرے پیارے اسلام بھائیو جہاں صالحین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اندا ذکر صالحین تنزیل الرحمان نیکوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہیں جہاں صرف ذکر ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کی بنفس نفیس تشریف آوری کی صورتیں ہوں گی وہاں کیسے رحمت چھما چھم برستی ہوں گی حیرت جابر اسی لیے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے آقا کو فریاد پیش کی ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تو ویسے نوازنے والے ہیں نا یہ تو ویسے ہی دست شفقت پھیرنے والے ہیں یہ تو ویسے ہی اتنے مشفق اور مہربان ہے کہ کوئی بھی آنے والا آ جائے نا کسی آنے والے کو خالی ہاتھ بھیجتے ہی نہیں ہے حضور آ جائیے نا حضور قرض بڑا ہے والد انتقال کر گئے وتا کا دئی نسیرن بہت بڑا قرضہ چھوڑ کر گئے قرضہ ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے گا حضور بڑی تنگی بڑی پریشانی بڑی آزمائش ہے آپ جلوا فرما ہو جائیے نا اور دوسری بات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی سرکار نے تین چکر لگائے خجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم اس وقت کچھ کلمات بھی پڑھ رہے تھے بعض اوقات نہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے اور کبھی کبھی شیطان بھی مختلف طرح کے وسو سے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا دعا کے تعلق سے وسوسے ڈالے گا یہاں نہیں مانگو یہاں مانگو نماز کے بعد نہیں مانگو تو نماز سے پہلے مانگو تو نماز سے پہلے نہیں مانگو تو اس وقت مانگو تو ادھر نہیں مانگو تو ادھر مانگو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے اپنے رب سے دعا کرنی ہے جب رب سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلال ہوں کوئی وقت ایسا نہیں رکھا کہ جس وقت میں دعا کرنے سے منع کیا ہو جب رب نے منع نہیں کیا تو کسی اور کو کیا پریشانی کہ بندہ اپنے ہی رب سے سوال کر رہا ہے اور یہ منع کر رہا ہے کہ جناب کیوں سوال کیا کیوں مانگا جبکہ اللہ تعالیٰ جل جلال ہوں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں میں تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں شیطان ایک وسوسہ دل میں عام طور پر بعض لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ جناب وہ کھانا سامنے ہو دعا نہیں ہوتی کھانا سامنے ہو دعا نہیں ہوتی یا کھانا سامنے رکھ کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے مختلف طرح کے وسوسے کھانا سامنے ہو تو دعا نہیں مانگنی چاہیے کھانا ہٹا دو پھر دعا مانگو چاہے قرآن پڑھنا جائز کھانا کھانا جائز دونوں جائز کام ہیں ناجائز جائز نہیں کس وجہ سے ہوا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو جائز ہے جی جائز ہے چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تو آپ کا صرف کھانا کھانا یہ جائز ہے جائز ہے صرف کھانا کھانا یہ بھی جائز صرف قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی جائز جب دو جائز کاموں کو جمع کیا تو بیچ میں ایسا کون سا کام آ گیا کہ جس نے اس کام کو ناجائز کر دیا تیس شیطانی مسوثے ہوتے ہیں کھجور یہ بھی ایک طرح کا کھانا ہی ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی کچھ پڑھا تو یاد رکھیے کہ اس طرح کے جو شیطانی مساوس ہوتے ہیں نا اس طرح کے شیطانی مساوس میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کے بجائے اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کی طرف نظر ہونی چاہیے اور جب تک شریعت متحرہ کسی کام سے منع نہ کرے اس کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اس کام کو کر لینا چاہیے بشرتے کہ اس کام کے کرنے میں کوئی حکمت بھی ہو کوئی فائدہ بھی ہو تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے جو عمدہ درجے کی کھجور تھی اس کے گرد تین چکر لگائے اس پر تشریف فرما ہوئے ثم قال ہر جابر کو ارشاد فرمایا ادی اصحابک جس جس نے تجھ سے قرض وصول کرنا ہے نا ان کو بلا لا انہیں کہو کہ آؤ اور آ کر اپنے قرض کی رقم وصول کرو اپنی خجوریں وصول کرو جس کا جتنا قرض بنتا ہے نا آ کر وصولی کرو فماز یقین اللہ ہوم ہت اللہ امانتا ہر جابر کہتے ہیں لوگ آنے لگے اور ان کھجوروں میں سے لینے لگے ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ماپتا جا رہا ہے ماپتا جا رہا ہے نکالتا جا رہا ہے ماپتا جا رہا ہے نکالتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی جل جلالہ ہوں کی رحمت شامل حال ہوئی اور میرے والد پر جتنا بھی قرض تھا نا وہ سارے کا سارا قرض جاتا رہا پہلے گئے تھے سب کو جا کر کہا تھا کہ جناب وہ تم جتنا لینا چاہتے ہو نا اس دفعہ کا جتنا پھل ہے اس میں سے لے لو یہ سارے کا سارا پھل لے لو باقی چھوڑ دو سب نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہم اپنا قرض پورا پورا وصول کریں گے ایک سال میں ہو دو سال میں ہو کہ چار سال میں ہو ہم قرض پورا وصول کریں گے آج حضرت جابر دیکھ رہے ہیں ہمارے آقا تشریف فرما ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوا کریے محبوب سامنے جلوہ فرمائے کھجوروں کے اوپر بیٹھے نکالتے جاؤ جس کا جتنا جتنا بنتا نا لیتے چلے جاؤ اپنا قرض پورا کرو حرت جابر کہتے ہیں سارے آتے گئے لیتے گئے آتے گئے لیتے گئے الا حضرت امام سنت آپ کا وہ محبت بڑا شیر تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری آقا آپ ایک بوند بھی عطا کر دیں نا تو آپ کی ایک بوند بھی کافی ہو جائے گی تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا آقا جب آپ اپنے غلاموں کو نواز رہے ہوں گے نا تو مجھے بھی اس وقت محروم نہ کیجیے گا اپنے دریائے جود و کرم سے مجھے بھی حصہ دے دیجیے گا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم یا رسول اللہ نگاہ کرم جب آپ نوازشات پہ نوازشات فرما رہے ہوں گے آقا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا مجھے بھی دے دیجیے گا کہ آپ کا ایک ٹکڑا عطا کرنا میری بگڑی بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا ہر تجابر کہتے ہیں لوگ آتے گئے نکالتے گئے آتے گئے نکالتے گئے یہاں تک کہ سب کا قرضہ پورا ہو گیا اور ابھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ کھجوریں دینے والوں نے وہ تو مختلف طرح کی کھجوریں دی تھی کسی نے برنی دی کسی نے اجوا دی کسی نے صفاوی دی کسی نے کسی اور قسم کی کھجور دی اب جس نے جو کھجور دی تھی ادائیگی تو اسی میں سے ہونی تھی لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں دیکھیے جو سب سے اعلیٰ درجے کی کھجور تھی نا میرے محبوب اس کھجور کے ڈھیر پر تشریف فرما ہوئے اور جتنے بھی قرضہ لینے والے تھے سب کو کہا کہ یہاں سے اپنا مال پورا کرو یہاں سے اپنی وہ جتنی مقدار لینی ہے نا وہ پوری کرو تم نے دی تو ردی کھجور تھی دی تو گھٹیا کھجور تھی لیکن آج جابر نہیں ادائیگی کی کریے جابر کے آقا تشریف فرما ہے رضی اللہ ربی اللہ کرنو جو ہرت جابر کے والد ہیں قرضہ تو انہوں نے لیا تھا ان کو قرضے کی ان کو مال کی جو بھی مقدار یا جو بھی کیفیت تم نے دی تمہیں تمہاری ردی خجور تمہاری ہلکی خجور نہیں دی جائے گی آج یہاں سے ادائیگی کرو جو سب سے اعلیٰ درجے کی کھجور ہے یہ سب اپنا اپنا لے کر چلے گئے حضرت جابر اپنی قلبی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں کہتے انا يؤدي اللہ ولا ارجع الى میرے زین یہ تھا میری سوچ یہ تھی میں تو اس بات پہ بھی راضی تھا کہ اس دفع کا جتنا بھی پالا نہ یہ سارے کا سارا تم لے لو ایک کھجور بھی بھلے مجھے نہ دو لیکن میرا جو قرض رہا وہ سب معاف کر دو میں تو اس بات پہ بھی راضی تھا سارا چلا جائے ان میں سے کوئی چیز مجھے نہ ملے نہ مجھے ملے نہ میری بہنوں کو ملے یہ سارے کا سارا چلا جائے میرے والد کا قرض ادا ہو جائے میرے لیے یہ تو کافی ہے جابر کہتے ہیں میں تو اس بات میں خوش تھا کہ ایسے پر بھی اگر راضی ہو جائے نا اور اس بات پہ بھی سمجھوتا کر لیں پھر بھی چلے گا لیکن اللہ تعالی جل جلال نے کیسا کرم کیا اور میرے آقا کی کیسی برکتیں ظاہر ہوئی اللہ البیاتی اللہ میری جتنی کھجوریں تھیں نا قرضہ سارے کا سارا ادا ہو گیا اللہ تعالی جل جلالہ نے میرے خضوروں کے سارے کے سارے ڈھیر محفوظ رکھے وحتا انی انظر ال بیدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقص تمرہ واحده ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں تکلیف آئے مصیبت آئے محبوب کی جلوہ کری نہ ہو صرف سرکار کی یاد آ جائے ہمارے آقا کی یاد بھی اتنی پاکیزہ یاد ہے اتنی پاکیزہ یاد ہے سارے غم بھول جاتے ہیں ہر جابر کے سامنے تو سرکار بنفس نفیس خود تشریف فرمائے میرے آکا خود جلوہ فرمائے ہر جابر کہتے ہیں جس ڈھیر پر سرکار تشریف فرماتے نا میں اس ڈھیر کو دیکھ رہا ہوں یہاں سے ادائی کی ہوئی ہے نا سرکار اس ڈھیر پر تشریف فرمائے کہتے میں اس ڈھیر کو دیکھ رہا ہوں دیکھتا جا رہا ہوں دیکھتا جا رہا ہوں اتنے سارے لوگوں کا قرض ادا ہو گیا لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا لم تن کو تن اس ڈر میں سے تو ابھی تک ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی قرض بھی سارا جاتا رہا کھجور بھی کوئی کم نہیں ہوئی اور یہ جتنی کھجوریں تھیں نا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کا قرض ادا کرنے کے بعد یہ ساری کی ساری اٹھا کر اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلال کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی کیسی برکتوں کا نظارہ حضرت جابر کو کروایا اور جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد گرامی کا قرض ادا کرنے کے بعد کس خوشی کے ساتھ گھر گئے ہوں گے اور اپنے کریم کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ فرمائی پر ان کے دل میں کیسی راحت داخل ہوئی ہوگی کیسا خوشی کا سما ہوگا اور جب یہ ساری کھجورے اٹھا کر گھر لے کر جا رہے ہوں گے ہر جابر کی ہمشیر شیر وہ بھی گھر میں موجود ہیں اب ان کے ذہن میں بھی یہ پریشانی تو ذہرا ہوگی نا کہ والد کا قرض بھی ادا کرنا ہے ہمارے بھائی بھی مشکل میں ہیں آزمائش میں ہیں پریشانی میں ہے پتہ نہیں کیسے قرض ادا ہوگا اور جب یہ سارے کھجوروں کے ڈھیر گھر میں گئے ہوں گے کیا خوشی کا سما ہوگا اللہ حضرت امام احل سنت کہتے ہیں نا مالک کو نین ہیں <سؤال> وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں <سؤال> ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سارا قرض سارے کا سارا قرض ادا بھی کروا دیا لمتن کو رتن واحدتن اور ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی کیا کرم نوازیاں ہمارے آقا کی اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کا صدقہ ہمیں بھی ادب رسول اور محبت رسول کی دولت بھی نصیب فرمائے اور اپنے کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی وہ پیارا عقیدہ رکھنا نصیب فرمائے جو ان خوش نصیب حضرات کا تھا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک مدنی پھول آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنے کے بعد ہم مزید ایک مدنی بہار دیکھنے کی طرف بڑھیں گے وہ مدر پھول یہ ہے حیرت جابر کے والد حضرت عبد اللہ صحابی بھی ہیں جامع شہادت بھی نوش کیا ان فضیلتوں کے حصول کے بعد بھی حق العبد بندے کا حق ان کے ذمے ہے اور اس کی ادائیگی جب تک نہیں ہوئی تب تک ان کے شہزادے ان کے نور نظر ان کے لخت جگر حیرت جابر ان کو چین نہیں آیا یاد رکھیے اللہ تعالی الجلال جل جل ہوں طرف سے ہماری شریعت کی طرف سے ہمارے دین کی طرف سے ہمارے پیارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی طرف سے بندوں کے حق ہم پر لازم کیے گئے اور یہ ہمیں بالکل صلاحت کے ساتھ ہماری شریعت نے یہ بتا دیا کہ بندہ شہید بھی ہو جائے نا تو بھی بندے کا حق معاف نہیں ہوگا تو آئیے نیت کریں کہ ہم حقوق العباد کے معاملات میں احتیاط برتیں گے جس جس کا جو جو حق بنتا ہو قرض کی صورت میں ہو یا کسی اور انداز میں بعض اوقات جاتا ہے چوئی کر لی جاتی ہے دھوکے سے چھین لیا جاتا ہے جیب کاٹ دی جاتی ہے کوئی اور انداز ایسا اختیار کر لیا جاتا ہے کہ سامنے والے کی آنکھ میں دھول جھوگلی سامنے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلا اسے خبر ہی نہیں ہوئی لیکن ہم نے جو کام کر لیا نا ہمارا یوں اس انداز میں مال حاصل کرنا شریعت متحرہ نے اس کو جائز نہیں رکھا ہماری شریعت ہمیں لکمائے حلال کھانے کا ذہن دیتی ہے اور ایک لکمۂ حرام بھی پیڑ میں چلا جائے نا تو کتنے دن تک تو عبادت کی لذت ہی چھین لیتا ہے تو آئیے حلال کی طرف بڑھیں جس کے حلال کھانا پینا کھلانا پلانا اس کو اپنا شعار بنائیں لکمۂ حرام سے بچیں اور جس جس کے ذمے جس جس انداز سے بھی بندوں کا کوئی حق آتا ہے نا مال کی صورت میں کسی پر ظلم کر دیا زیادتی کر دی کسی کا حق تلف کر لیا کسی کا کوئی مال چھین لیا کسی کی ازیت رسانی کا سبب بنے یا کوئی بھی اس طرح کی صورت یہ نیت کریں کہ ان شاء اللہ معافی بھی مانگیں گے اور جن صورتوں میں تلافی بنتی ہے تلافی بھی کریں گے اگر ازیت پہنچائی سامنے والے نے معاف کر دیا معاف کرنا کافی ہو گیا کسی کا مال ہتھیار لیا تو صرف معافی سے کام نہیں چلے گا معافی بھی مانگیے اور ساتھ ساتھ اس کی تلافی کی صورت بھی کیجیے جو لیا وہ اس کو واپس کر دیجیے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حقوق العباد کے معاملات میں محتاط ہو جائے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ ام مالک ان کا ایک واقعہ ذکر کیا اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں صحیح مسلم میں امام مسلم نے ذکر کیا حرت جابر نے ایک اور نبوی انداز اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وجود مسعود کی ایک اور برکت کا بیان فرمایا اب فرماتے ان مالک ان کانتن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنوہا فیص العدم بلے سائن دم شی وسلم فرماتے ہیں ام مالک نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھی کا ایک ڈبا بھیجا کرتے تھی جب یہ ڈبا واپس آ جاتا وہ ڈبا ان کے گھر میں موجود تھا جس میں گھی سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتا تھا ان کے بچے گھر میں آتے سالن مانگا کرتے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا سجیدہ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اب وہی ڈبہ اٹھاتی جس میں اپنے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کو گھی بھیجا جاتا تھا اس میں سے نکالتی تو ڈبہ خالی ہونے کے باوجود اس میں سے گھی نکلا کرتا تھا یہ ڈبہ وہ ڈبا ہے کہ جس کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم سے صرف اتنی نسبت ہے کہ کبھی سرکار کا ہاتھ اسے بھی لگا ہوگا کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستے انور کی برکتیں اسے بھی ملی ہوں گی جو گھی جاتا تھا وہ تو آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ڈبہ کبھی سرکار کے ہاتھ میں بھی آیا ہوگا کیسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ جب بھی اس ڈبے کی طرف جاتی فتح جی دفی اس میں سے گھی نکلتا تھا ہمیشہ ہم اس میں سے برکتیں حاصل کرتے رہے فماد ادم یہاں تک کہ ایک دن میں نے الٹا کر کے اس میں سے گھی نکالنا چاہا لیکن یہ ختم ہو گیا میں سرکار کی بارگاہ میں آئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایسا کیا تم نے اسے نچوڑا اس کو الٹا کر کے گھی نکالنے کی کوشش کی عرض کرتی نام ہاں یا رسول اللہ فرمایا اگر تم اسی حالت میں جس طرح پہلے استعمال کر رہی تھی نا ہاتھ ڈالا نکال لیا ہاتھ ڈالا نکال لیا اسی انداز میں استعمال کرتی رہتی تو تمہارے پاس یہ جو نعمت موجود تھی نا قیامت تک تم اسے اس استفادہ کرتی رہتی مگر یہ نعمت ختم نہ ہوتی واہ کیا جو کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا तारा तारा। نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ ورحم و, و کی ایک صحابیہ سیدہ ام سلیم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کے گھر میں جلوہ گری ہوئی جلوہ گری کس پیارے انداز میں اور اس جلوہ گری سے کیسی برکتیں ملیں حیرت انس خادم رسول ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ یہ ام سلیم کے پاس آئے کہتے ہیں لقد سمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی سلیم میں ابھی ابھی اپنے آقا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھوک کی وجہ سے اس کیفیت میں مبتلا فہل شی ان سلیم یہ بتاؤ گھر میں کچھ ہے کہتی ہے میں نے کہا جی ہاں گھر میں کچھ ہے وہ, وہ کیا تھا پھر اس کا ذکر کیا کچھ جو کی بنی ہوئی روٹیاں تھیں چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنی ہوئی تھیں ٹکڑوں کی صورت میں کہتی ہیں وہ نکالی ہرتے انس کہتے ہیں کہ ہرتے سیدہ ام سلیم انہوں نے وہ نکالی ثم اخرجت حمار مار اللہ کی روٹیاں لیں اور پھر اس کے بعد دوبٹہ لیا دوبٹے کے ایک حصے میں روٹیاں لپیٹی اور دوسرا حصہ اس کے اوپر ڈال دیا ہرتے انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے فضا فوجت رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ مجھے روٹیاں دی گئیں میں روٹیاں لے کر چلا نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا جب سرکار کی بارگاہ میں آیا نا تو یہاں کیفیت ہی کچھ اور وہ روٹیاں تھوڑی سی ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر کئی صحابہ بھی بیٹھے میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام کیا کتنے پیارے مقدر تھے ان حضرات کے صبح و شام اپنے آقا کے جلوے دیکھتے اپنے آقا کے چہرے پر بہار کی زیارتیں کرتے اللہ حضرت امام سنت کہتے ہیں نا جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام ان دیکھنے والوں پر میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کچھ دیگر حضرات بھی تھے میں نے سلام پیش کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کچھ بتائے بغیر ہی ایک بات ارشاد فرمائے وہ کیا ہے سرکار فرمان لگے ار سالہ کا ابو طلحہ اے انس تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے ہمارے آقا کیسے با خبر کیسے باخبر نیچی نظریں کل کی خبریں کوئی سوال نہیں کیا کوئی بات نہیں کی فرما تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے کل تو میں نے از کی ہاں آکا انہوں نے بھیجا ہے سرکار نے اگلی بات ارشاد فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے کل نام میں نے عرض کی ہاں آکا کھانا دے کر بھیجا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ والو تم بھی چلو ابو طلحہ کے گھر کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں ہرتے انس ان کو کہا گیا یہ کھانا اپنے ساتھ لے جائیے ہم وہیں آ کر نا گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اپنے ساتھ والوں کو بھی فرما دیا گیا تم بھی چلو اب جتنے وہاں موجود تھے نا وہ سارے کے سارے چلے وہاں کیفیت کیا تھی حضرت انس جب وہ ساتھ دیگر لوگ دیکھے نا تو کچھ دل میں خیال آیا کہ کھانا کم ہے تعداد زیادہ ہے اتنی ساری تعداد یہ کھانا کیسے کھا سکے گی لیکن اب تو ماجر ہی بدل گیا سرکار نے عام اعلان کر دیا چلو ابو طلحہ کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں روایات میں جو تعداد نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آئی اس کا جو بیان کیا گیا نا یہ اسی صحابہ تھے جو محبوب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آ رہے تھے کھانا صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور کھانے والے کتنے اسی حضرات اسی صحابہ کرام ہر سے انس کہتے ہیں میں آگے آگے چلا نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم جلوہ فرما ہو رہے ہیں جبا طلحہ تو اکبر تو ہو میں آیا ہر تبو تلح کے پاس پہنچا ان کو آ کر سارے ماجرے کی خبر دی ہر ابو تلح اب وہ بھی کچھ پریشانی میں آگئے کہ اتنی ساری تعداد آ گئی کھانا تو ہے ہی تھوڑا سا اتنا کھانا ان سب کو کفایت کیسے کرے گا فرماتے ہرتے ابو طلحہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے جا کر کہتے ہیں یا اما سلیم قد رسول اللہ بن سلیم ہم نے کچھ اور سوچا تھا یہاں تو ماجرا کچھ اور ہو گیا ہر تے انس کھانا لے کر گئے تھے سرکار کی بارگاہ میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو کہا کہ چلو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں یہ تو سارے کے سارے کھانا کھانے کے لیے آئے لئی سائن اتنا کھانا ہی نہیں ہے جو اتنے سارے کھا سکیں گے فقالت اللہ ورسولہ عالم سیدہ ام سلیم اپنے شوہر نام کو کہتی ہیں تسلی رکھیں خاطر جمع کریں یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا ان کو ہم نے نہیں بلایا یہ جو ان کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں نا یہ جانے کھانا جانے اللہ رسول ہوں اعلم یہ ماجرا کیا ہے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے ہم نے جتنا تھا وہ خدمت اقدس میں پیش کر دیا اب ان سب کو دعوت دے کر لانے والی تو آقا کی ذات ہے نا جب سرکار ان سب کو لے کر آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور کچھ نہ کچھ انتظام بھی فرمائی دیں گے اب آپ کبیتا خاطر نہ ہو آپ دل چھوٹا نہ کریں بس ان کی رحمت پہ نظر رکھیے کسی نے کہا نا کو نین بنائے گئے سرکار کی خاطر کو نین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا سرکار تو ویسی ہی شفقت پھیرنے والے ہیں نا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کی برکتیں سرکار کے وجود مسعود کی برکتیں محبوب کے دستے انور کی برکتیں سرکار کے جسم انور کے ہر ہر عضو کی برکتیں یہ جی تو ہے ہی با برکت نا ان کا تو ذکر برکتوں والا ہے ان کا تو نامی برکتوں والا ہے ان کی تو ذاتی برکتوں والی ہے ہر تو انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے ارشاد فرما ہل یا اما سلیم انما سلیم تمہارے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ جتنا تھا وہ پیش کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کھانا لگوایا دفتر خان لگ گئے ارشاد شرما شرطن فلام دس کو بلاؤ دس کو بلا لیا گیا شبی او کھانا کھایا سیر ہو گئے خراج پھر وہ چلے گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد فرمایا آشا رات سوما لیا دس کے بعد دس کو بلاتے چلے جاؤ دس کھا کے گئے اگلے دس آگئے پھر دس کھا کے گئے پھر اگلے دس آگئے یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اسی صحابہ نے کھانا کھایا پھر اس کے بعد کیا ہوا جب اسی حضرات کھانا کھا چکے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بلایا ارشاد سرما اب تم بیٹھو تم کھاؤ ان سب نے بھی کھانا کھایا جب یہ سارے کھانا کھا چکے ہیں نا تو سیدہ ام سلیم آپ اس کھانے کو دیکھ رہی ہیں اور دیکھتے دیکھتے کہہ رہی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان برکتوں کو دیکھنے والوں نے جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے عرض کیے اللہ کرے رہے کہ ہم اپنے کری کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامے نامی اس میں گرامی اور اپنے آکا کی ذات گرامی کی برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے اللہ تعالی ہمیں محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم